الله. الحمد لله <تصفيق> الذي هو اهل المغفره والتقوى ل سلام عباده بادی نصطفہ سدیاجوشلہ على آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحججنه منت اللہ, صدق اللہ مولانا نال بلند سلام کیادی یا رسو ولی کھابکیا سی یا ہبھی ب والسلام وسلام یا شفیع المذنبین وعلا والا علقہ یا اسحابقیاء قلوب المؤمنین میزبان محفل مہمان آنے گرامی سامین شاہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحم اللہ د کلام شریف دے چند تو بھی راہ گزر میں ہے خد مقام سے گر میں ہے قید مقام سے گلر مصرو ہے جاد سے گدر پارے سو شام سے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا اور ہے پھر خیام سے باد گر فور خیام سے گزر باد سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے خرچ ہے دل خوشا بہت اس نے فرنگ کی بہار گرچ ہے دل خوشا بہت فرنگ کی بہار تائر کے بلند با دام سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر کو شگاف تیری گا تجھ سے کشاد شرق و غرب کو ہوشی گاف تری گر گرب تجھ سے کشاد شرق و غرب تیر لال کی طرح ایش نام سے گزر تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سر تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرو ایسی نماز سے امام سے گولر زندہ ایسی نماز سے گولر ایسے امام سے گزر تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر دوستان گرامی سخن دا عنوان ہے جنتیوں کی حیات دوسری مرتبہ دو دن قبل لاہورش بیان ہوا اور آج جناب دے سامنے دوسری مرتبہ بیان ہو رہی ہے سخی کریم رحمان رحیم مولا سانواہ لے جنت چپنا دو جگ دی رسوائی چپنا ہاتھ جنی جنتیوں کی حیات قیم یعنی جنتیاں دی پاکیزہ زندگی دوستان گرامی پاکیزہ زندگی جنتیاں دی حیات طیبہ حقیقت اس تو مراد کی اس دا مانا کی اس دا سبب حاصل کرنے کی اگوں تو ہوں کے کوئی نہ آتے طیبہ دا مانا مطلب کی حقیقت کی اس کا حاصل کرنا ذریعہ اور سبب کی اس نو بیان کرن تو پہلے جناب اس اسے غور فرمانا ہے تمہید دور پہ انسان بھی روح بدن چاہن تو پہلا راحت روحانی چھی تکلیفاں پریشانیاں تو محفوظ انسانی روح انسانی بدن چن تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی معرفت اس پاک پاکست محبت رکھن کی وجہ روحانی سکون کے اندر سی پریشانیاں تکلیفوں تو محفوظ جیس وقت جس وقت جسم چی بدن آ بدن دی خدمت مصروف ہوندی جتنا دی مصروفیت ودی اے اس اپنے روحانی سکون تو محروم ہونا شروع ہو جاتی مارفت تو دور شروع ہو اور راحت اور سکون جہاں یہ پہلا ہے اس تو دور ہونا شروع ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے روح دے بدن چ تو بعد ہواس پانچ حصہ نے ایک ہس شامہ ویکھن سگن باسرہ سنن باسرا سننے سامیا چھوتے لامسا کھٹا میٹھا کوڑا ذائقے کے چک دیئے خوا زبان بد بو خوشبو محسوس کر دیے خوا تام نک رنگ ویک دیے اکھ آواز سنتے نے کن ٹھنڈا تتا محسوس ہوتا ہے پورے بدن یہ پانچ کا قدرت نے بنایا انسانی روح بدن چون تو بعد ان پانچ حواس دے ذریعے راحت اور تکلیف محسوس کر دی راحت اور تکلیف تھی دور بیٹھے جے بول دے ریا جے تاکہ می پتہ لگے بھی تنوع صحیح سمجھ بس نعرہ نہیں صرف نال ہوں ہاں رکھے سبحان اللہ کیتے رکھو گے بہتر ہے یہ بہتر توجہ ہے نا تو راحت اور تکلیف روح ندن چان تو بعد ہاس دے محسوس ہوں بدن چان تو پہلوں یہ خود محسوس دی تھی یہ آلات نہیں سن یہ اسباب نہیں سن تو تکلیف محسوس کرن دو. وہ خود دی ذات کر دی سی وہ آپ روح کر دی سی روح احساس واسطے وہ ان دی محتاج نہیں قدرت نے بس ایک قانون بنایا اس قانون تحت یہ اپنے آلات اپنے اسباب اور انہوں نے ذرائع روح راہ تکلیف ات محسوس کر دی پئی سمجھ آئی کہ نہیں جسمچ بدن چن تو پہلا اے سکونچ سی اوتھے تکلیف کا کوئی تلک نہیں سی بدن چون تو بعد اس ازوائش اور امتحان چاہیے دا. اس لیے ایمان ہی ایمان خالق پاک نو مننا ہی سا کیوں تھے ہجاب نہیں مانیں رکاوٹاں نہیں کسرت نہیں سی واہدت سی ابھی رکاوٹائ پسی بدن چاہن تو بعد ان خواہشات بھی پی جی جمدہ بچہ تے کھان پینے کے چکر لگ مصروف جی ہے مسروف ہوں او معرفت تو دور ہے مالک سونے دی پہچان تو دور ہوں جی جی غفلت ہے توجہ ادھر ہٹ دی سکون ختم ہویا بے سکونی اج مبتلا ہوا جمدیا بچہ ہے جبکہ اتے سی تو کوئی رو شو نہیں جم دیاں بچہ ما رحم ربی مگر جس نو اللہ تعالی بچا وے خوش نصیب جنہوں نو اللہ تعالی محفوظ فرما ہے شیطان تکلیف دینا اس وقت تو بچہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے وہ نہیں روے جی حضرت عیسا والے اسلام سے سید الم بیا سلام بلکہ ہر نبی رسول لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں بچپنے تو ہی محفوظ کیا سمجھ آئی کہ نہیں ہے تو اتے مصروفیت ہوئی غفلت آئی غفلت دی وجہ نار دکھ پریشانیاں نے ریا توجہ دھیان ادھر ہٹتا گیا پھر وہی اللہ لا مارا ربی جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے انمت رکھے غافل ہون ہو بچپنے تو ہی کافل نہ ہو بندے اللہ دے تو گویا اے ہویا کہ اس جہان اس قدم رکھن دے نال تکلیفاں بے سکونیاں بے قراریاں بے چینیاں انہوں نے کھیرا کتیا طیبہ کی یہ پاکیزہ زندگی کی توجہ در اس گل دوبارہ سن لو جس میں روح آن تو پہلو پر سکون سی کیوں؟ کہ اللہک د ایمان اور مارفت مصروف سے اتے سکون ہی سکون ہے وہ توحید سکون ہے توحید پریشانی کونی تاں کر کے بزرگ لوگ فرما نے آسمان فساد کوئی نہیں ملائکہ ہمیشہ چین کے سکون ر بدن چاہن تو بعد وفلت آئی تے پھر آ کے بے سکونی لگتی یہ مصروف ہو گئی نا روح آن کے جسم دی خدمت چ لگی روح یہ چ نہیں سی آتی تے نہ پانی دی لڑ نہ کھان دی لڑ نہ پینے دی لڑ نہ ساؤن دی لڑ یہ اللہ تعالی دیا شانا رنگی ہوئی لا اخ سو ولا نوم تراب پاک پاک پاک نو کھانے پینے تو رب پاک ملکا پاک مجر روح مجرت سی اہ مادے پین دی کسافت نو کھان پین دی لڑ ہے تقاضہ یہ ساری محتاجیاں کسافت دیاں نے روح لطیف سے لطافت چاہ چیزوں دی کوئی لوڑ نہیں ہوں توجہ رکھنا در اس جسم اور بدن دی خدمت چ روح مصروف ہونے غفلت دا شکار ہوئی غفلت دی وجہ تکلیفا دا شکار ہوئی دکھا دا شکار ہوئی بے سکونی اور قراری دا شکار ہوئے ہزار فکر مبتلا پاکیزہ زندگی کی پاکیزہ زندگی یہ وے کہ اس روح ندن دے باوجود اللہ پاک دی محبت ایمان اور عمل سالے دے ذریعے اسنو اس نس پچھلے حال اچھ لے جانا روے بدن لیکن بدن دی خدمت ضرورت دے مطابق کردی رہے لیکن اصل خدمت اپنے رب رحمان اج ہو او ہے ایمان اور امل اسال مجید دی آیت جی پڑھی ذریعہ ہے ہوں پاکیزہ زندگی کی اے روح پھر بدن رہ کے تو بدن تو جدا ہو جاوے رہ کے بچے خیالات یہ تسبراد یہ سب مصروف ہو جان ایمان اللہ تبارک وادہ وہ جی پہلو ہے سی اس ذات دی معرفت اور محبت مصروف ویچ اسے طرح مصروف جسلے ہوں اس لے روح پھر پر سکون ہو جاندی ہے جی میں پہلو ہے سی مکمل گو اس طرح نہ ہوئے لیکن اتنا دے قریب قریب ہو جاندی پھر سکون ہو جاندی چین پاندی بے فکری ہو جاندی اس جسم رہ کے بھی وہ فکرہ تو کٹ جان لہذا وہ ہوں بندہ ویکن چ چھ زندہ لگا پھر ہوں لیکن اپنی روح او ایک جسم دی خواہشات تو آزاد کر کے پیشہ لے جا مجرد کر ہے خالی کر لینا ایسا ایک بے یعنی باسپر سکون کر ہے پر چین کر ہے ای بے فکرا کر لینا کہ وہ روح سمجھو جیندی بدن جا ہو پچھا پہنچ گئی ہے اور یہ جیدی مر گیا جنوں کہ موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے اس روح ن جسم تو کلی طور تے جدا نہیں کرنا وہ تو ہلاک پھر آ جائے گی خود کش لیکن یہ تصورات اور خیالات نو پاکیزہ کر کر کے پھر پیشاں لے جانا کہ پیشاں جان یعنی یہ تصورات خیالات جہے نے وہ سطح ہی نہ او بلند ہو جان مالک سونے وال جسل یہ خیالات اس پھر مصروف ہو جان گے تو سمجھو ہوں رو بدن رہ کے اپنے پچھلے ہال ووٹ گئی جسے پچھلے ہال لوٹ گئی ہے سمجھو یہ بندہ جیویا مر گیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھی صدیق اکبر پاک میں ایک بارا فرمایا جی نے جیدی مردہ ویکھنا ویو لگا میں وہ کہ ج مردہ ہو گیا سن اسے یہ تریقا ایمان اور عمل امل اسال ذریعے پاکیزہ زندگی دا پاکیزہ زندگی جڑی غفلت دور کر کے حاصل ہونی یا اتن افسل متمائنہ ارجڑی ربک رات مرد پاکیزہ زندگی جسے آ بندے کو اس وقت روح جیڑی ہے نا روح یہ رب راضی ہو جاتی اور رب یہ راضی رب راضی کا مطلب ہے انہیں جو کرنا انہیں خوش ہو کے برداشت کرنا انہیں کراہت نہیں لیا اندروں اعتراض نہیں لیا میرے پیا ہوتا ہے کیوں میرے نڑ انج ستم کر ہے کر اللہ کیوں میرے دکھ پہ دینا سارے بنے نے فلان یہ جڑے اندر اٹھ خیالات شیتانی انہوں نے مکا لوہ ناف کر لینا کہ جو بھی آئے روح اپنے سکون چاہے منہ چاخا نکلن چانگر نکل تکلیف نال پا لیکن روح اپنے یہ پاکیزہ زندگی اے پور سکون ہو چین اور قرار توحید دی برکت نہ آتا ہے ایمان دی برکت نال دی برکت نالا ہے. مومن بندے بیٹھے جی کسی نہ کسی ویل محسوس کردے ہو وہ گے کہ بندہ بیٹھیا بیٹھیا ایک دم سوچا فکر ہر پاسوں کٹیچ کے یا جنت نال لگ جب لگ جائے تقبیر سالات نعرہ تحقیق استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب سمجھ نہیں آئی یہ حال گزرتا ایک دن کسی نہ کسی ویل یہ حال گزرتا کہ انسان قلبی سکون محسوس ہے اس اسلے اللہ دی یاد ہی دل چیز شوق ہے اپنے رب سونے وال جان دا دا دید کا وہ کا گلا کلام زیارت دا شوق اس لئے اٹھا ہوتا ہے وہ او لمحہ اور حال جڑا بنتا ہے نا ناجو اس وقت پاکیزہ زندگی دی ایک ہوا چلی چلک اس بندے پئی نظر پیمو اس لیے پاکیزہ زندگی دی چلک آ گئی ہوں خوش نصیب ہوئی ہو جی سانب لوگ وہ لوگ اسے کیفیت نو بدا دے اللہ دے فقیر पुर सुकून जिंदगी वाले बने गाइन समझो ए दुनिया का जहान बेरी के कंडिया भरया बंद ने मल मलते कपड़े पाए ने आया कुदरत ने इथे सट दिता है हूं इन्ह कपड़िया کنڈیاں تو بچا بچا کے لے جانا یہ مثال ہے دوسری پاکیزہ زندگی دی تصورات خیالات توجہات ان سب سمیٹ کے اللہ تعالی کی طرف مصروف رکھ لینا ایک کے عقل اور ایک کے روح دل عقل رہ جائے دنیا واسطے تو دل رہ جائے رب واسطے عقل رہ جائے دنیا واسطے تو دل رہ جائے کہندے نے دل یار وال ہاتھ کار وال کہ دل یار والا یہ مطلب ہے کہ دل کی تبجو دان جہا سونے اس لے ایک ٹنڈک آئی دل چ ایک سکون آ برف چ لگ لگ پہ دل لے پھر جسم کوئی تکلیف دکھ آوے بھی صحیح نہ تو روح اثر انداز نہیں ہوں وہ جسم تک ہی جب حال بن جر ایف کا دل جن غفلت کی پٹی چک دیتی اس کا دل ایسے سکنج مصروف ہو جنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاک میرا سرکار کا حال کہ جدو خبر دیکھی گئی ہے ہزور جناب کا سازو سامان کا بیڑا آ رہا سی تو ڈب گیا آپ نے اپنے قلب انور ول تبج فرمائی سر جھکا کے فرمایا الحمداللہ کچھ وقت تو بعد خبر آئی حضور وہ بیڑا خیر نال کنارے لگ گیا آپ نے پھر دیکھا فرمایا الحمداللہ پوچھا حضور دو حالت الحمدللہ آخر کا کیا مقصد س فرمایا پہلو خبر آئیے غمی دی، خبر آئیے خوشی دی میں اپنے دل نال حال توجہ کی ویکیا بھائی غمی دی خبر نال اپنے رب تو ہٹتا تو نہیں خوشی دی خبر نال ہٹیا تو نہیں میں دون حال چ دل برابر پایا بیٹھے سن مسجد شریف چ سپ ڈگا پورا کوئی شتیر جگا آپ دے گردن شریف ان پہ آئے پرواہ نہیں کیتی بیٹھے رہنے جی میں ذرا برابر جسم مبارک دے اثر نہیں پیدا ہو اوہ اوہ اوہ اوہ جن کہنتا ہے عبدالقادر میں بڑے بڑیان اترا ہمارے ہیں تین تین پرواہ ہی نہیں ہوئی آپ تقدیر دے تبدیر کیڑیا ایک کیڑا ہے میروں پرواہ یؤمن باللہ قلبا اللہ جڑا اللہ تو ایمان لیا دا اللہ دل نو ہدایت دے کی مطلب جس نے اُنہوں من لیا پہنچ گیا ایس حقیقت ہے جو لیا لہذا میں دل والی چیز رکھا رہا ہو گیا ادھر مصروف تو پور سکون ہو گیا مرن تو پہلو مر گیا تو زندگی مل گئی بس اہل پہلا بدن آن تو پہلو سکون سی راحت سی تکلیف نہیں سی بدن چون تو بعد اگر اپنے تصور کے خیال لوں، ایمان عمل سالے دے پھر پاکیزہ کر کے واپس کر لوے تو پھر بندہ اسی حالچ وہ پر راہت اور سکون ہو جاتا ہے پر سکون زندگی اصل دل والی ہے نہیں دل جس حال پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر فکر تو آزاد ہو جاتا ہے اس وقت تو پاکیزہ زندگی جو ہے اور ایک گفلت کے پرتے اٹھا کے آ جوں باہویر فرماؤں جو دم غافل سو دم کا مرشد سبق پڑھایا ا گیا کھل کیا چد مولاول لایا سیسا عشقی کمایا او مرن تھے مری گ بہ بہو مرن تھے مری گ بہو تا مطلب نو پایا نارا اے تحقیم بولو سبان انسان دنیا کمال رہسے پہ آوے دنیا بعد بدن دی قید چن تو بعد پھر اس قید دسے نا اپنی روح نو اس قید چن تو بعد پھر کٹ لوگ لوے گا دل سکون چا ہی پاکیزہ زندگی عطا ہو جاوے گی سا کلندر اقبال جی شیر میں پڑھے نے سمجھ اس لینا سمجھا دینا اقبال جہرا فرما گیا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر تو ابھی رہ گزر میں ہے قد مقام سے گزر مصرو جا جسے گزر پر سو شام سے فرما مالک جل مجد کریم نے پاکیزہ زندگی دی مثال دنیا حقیقت آخر پتر میں سلسلہ بند کرو آؤ رکھتے جاؤ اب بیٹھتے جاؤ بند میری ملو نہ مہربانی کی میں آخرا سن کی آخر لگا سو کی لفظ سنا بولوجو کلنگر پاک لو گل ہوگا وہ آلے کلنگر بیٹھے یہ بھی کلانداری بیٹھے نے سارے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ دیا فکیر اللہ تبارک و تعال نے ایس جہان پاکیزہ زندگی دی مثال رکھی حقیقت نہیں حقیقت جنت چند پرانے مجید فرما رہے ہیں نا حقیقت اس متعلق من آ میلا سال ایک قسم کھا کہ اللہ رب العالمین جڑوادہ فرمایا ہے پاکیزہ زندگی دی ایک حقیقت ہے ایک نمونہ ہے مثال ہے مثال دنیا میں چھو کیونکہ دنیا آخرت دا نمونہ سے مثال ہے اس دنیا دے دن جہان دیا چیزانوں تک کے آخرت دیاد آن دیئے کیونکہ اس حقیقت دی تصویر ہے دھندھ لی جائی پوری تصویر نہیں دھندھ جی تصویر ہے اللہ جل مج بہل کری مولا نے اس جہان دے اندر نیمتا رکھا اتے نیمتا رکھا اتے اگ رکھی تھے اگ رکھی ادال رکھے اداب رکھے ایسے رشتے رکھے اتے رشتے رکھے ایت محبت رکھا اوتے محبت رکھیں اللہ رب المی اتے پریشانیاں اتے پریشانیاں ایت سکون اتے سکون رب نے اس جہان پہ جانے نیمت بھی نیمتا نے لیکن فرق ایسا میں نعمت نام کی شرکت ہے صرف نام کی شرکت ہاں جی یا شکل کی شرکت ہونی ہے کیلا اتوں کا شکل اتھے دی کیلے کی شکل ہونی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی بہت فرق رکھا کہ بیان نہیں ہو سکتا ویخ بندہ کیلا اتنے دا پچھا جدو ویے گا تے اتوں کے کیلے پچھانے گا آ گا تے دنیا چادا جی سی جدو کھاوے گا تے او لذتیں ہی بے مثال اثر ہی بےمسال ہو سیب اتوں کا ویگ کے اتوں کا سیب یاد کرے گا وہ تیمت شا بیا رلدیاں ملدیاں شکل رلدیاں نے تاسیر زی کے لذت کوئی شہ باقی رلدی اللہ رب حدیث شریف حضرت نام رلے نام رلنگ رل اگوں بعد شکل رلنگیاں باقی کوئی شہ نہیں ہاں جی اللہ تبارک و تعالی نے دے جہان دی حقیقت جڑی بنائی اس جہان نسال کے تور کراستے انجدا بنا چڈیا صرف یاد کراسے حقیقت تا کر کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا نعمت بنایا جنتر جہیا نہٹکا ہو جی معلوم ہویا بے مثل بے مثال نے لیکن نام رل دے شکل کر دی تاکہ پتہ لگے ہاں جی نعمت جہان دنیا میں بھی کھاند سا اللہ ویخ اتنے کپڑے بن سونے پاؤنے ہیں لیکن سدکے جاوا اس لال پاک نے اتنے کپڑیاں دا نظام ایسا جی نہ سلے سلائے کپڑے تعالیٰ قربان جاو جس وقت بندے نوں خواہش ہونی ہے میرا جوڑا تبدیل ہونا چاہیے نہ اتارن دی لوڑ نہ پاؤن دی فوراً جوڑا تبدیل ہو اللہ تبارکباد نے مشابت تھوڑی جی رکھی ہے لیکن حقیقت رڑی ملتی نہیں حقیقت نہیں رڑتی بڑے فرق نے اتھونے اتھونے اتھونے لیکن آخر نمونہ تے رکھے تاکہ وہ حقیقت دا جہان بندے ناد آ مثالا بھی جہان نال نال دی جی لذت کیلے بھی لے کے مت اتنے گم ہونے لگ اے دے جو گئی رہ کھان جو گئی رہ جائے کھانیا چیزاں پیدیاں رکھ اے مثال ہے لذت حقیقت کی لذت تے مجاز ہے یہ نیاخ مزاج او حقیقت اے مجاز ہے او حقیقت ہے او اصل ہے یہ نقل ہے نقل دے کی مصروف ہونا ہے جد اصل نو سامنے رکھے گا اللہ تعالی نے فرمائی میم ان لگ گائے اڑجیا ایمان جنت رکھنا ہے جدو اڑجیٹا ایمان اس حد تر وچ مصروف ہوفیت مصروف ہو جاوے جو غیب ہے وہ نی لگے جیسے سامنے مشاہدہ پیا کرنا ویخنا وا پیا اس حالت جدو آ ج اسلے سکون قلب ہونا نصیب ہو جاندہ ہے دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جاندہ ہے روح اپنی اصلی حالت دے جانا شروع ہو جاندی ہے اللہ دیا بندے نہ سمجھی پھر اللہ تبارک و سب ذہن دل خیال دے اندر کے نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایویں گلا ہونی نے نہ اللہ تبارک و وطالعہ نے اس جہان در یہ حال جس بندے دا دل خالی ہو جائے اس جہان تو مالک جڑ جائے گئے تے یقین رکھ کے ادھر مصروف ہو جائے نے حال ایک ہوں کال ایک ہے حال اللہ تبارک و تعالی نے قال حال دونوں بکال آتی ہے گلو زبان نال, نال پیا کرنا وا سنگ نال پیا بولنا وا یہ قال ہے لیکن اگر اللہ تعالی رحمت فرماوے دل اس پاکیزہ زندگی دے حال سے ہاں جی اس مشاہدے اس حقیقت غیبی جہان دیکھنے تر جائے اللہ تعالیٰ بھی محبت مصروف ہو جائے اس دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جائے جسم ہول اتا ہول کھا رب لگا ہوگی یہ ہال ایک ہے کال ایک ہال ایک ہوں گا جی سنا چڈ ورتی ہڈ ورتی ہال کہ سجنا قال سوکھ ہے حال ذرا اور کال چ نکل کے جسے ہال پہنچ جاتا ہے اس لیے پاکیزا زندگی مل جاندی لیکن اینا ذہن وچ رکھ لائے منکر نہ بننا چاہی دا اس حال دا کیونکہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوویں چیزاں دتیاں نے سانو جو زکو یزکی ہے و یعلمہم الکتاب والحکمہ تزکیہ نو آکھ دے حال تعلیم نو آکھ دے تزکیا پاک کرنا صاف کرنا او دل دے ویڑے صاف جدو یہ ہال بن جال ایک ہال بے مثال سی رنگ مدنی دے دل دا عجیب بے مثال سی اتنے مثال بھی نہیں مل سکتی وہ سدکے جا پاک نبی یہ دونوں ہالجو دونوں چیزوں دے بارے چڈ گئے کال بارس عالم ہوں نے ہال دارس باہو ورگے فقی سبحان اللہ جو ہے کال وارس حال وارج قال والے بھی اس جہان جین حال والے بھی ہیں اگر میں بولا میں بول رہا ہوں میں دعوی کرا دل اس جہان تو خالی ہو جاند رب نہ لگ ج جہان د فکر تو خالی ہو کے پرسکون ہو جین چرار ہر فکر ہے جل دنیا جاندی ہے دل رب و حدلہ شریف غیب نہ لگ جا ہے اگر میں یہ گل آخ میرے کو حال نہیں ہوں میں زبان بیان کردیا گا سوکھا ہے حال بڑا اور پیدا کر دیا بڑا وقت لگتا ہے جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا جہاں بانی سہ دشوار ترکار جہاں بین قلندری پال فرماؤں جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پہ حال فرما اگر کوئی میرے پچھے ہوئے چشتیا جی پیا کرنا کے وفا تو میں ہتھ جوڑ جاگا میری یہ طاقت نہیں میں کرا لیکن اللہ واہدہ شریق مولا نے حال والے بنائے نے جدو اعتراض اٹھے اسلام تے کوئی غیر مسلم آ کے تو اسلام سلام ہے دل سکون تو چینج پہنچ جانا اس جہان تو کٹیج کے دل سکون پہنچ جاتا ہے وہ پاکیزہ زندگی کہندے نے دسو کتنے آ اللہ وحدہ ہلا شریق مولا نے پیر میرے والی وغیرہ فقیر پیدا کیے جڑے وہ تیرے سینے والارہ کریں کرانگے دل لبنا لب مست کر دیاں گے نرے تقبیر نر سال نر تحقی نر ہے شری مولا حال والے فکیر ہمیشہ وستے ہوں جی میں آلما تو جگ خالی نہیں ہو سکتا وہ کال کی دلیل میں فکیر تو جگ خالی نہیں ہو سکتا وہ حال کی دلیل نے دونوں بارس قیامت تو نہیں چلتے رہے جب تک وحد شریق مولا نے اے در بے خود توجہ فرما حال دے گل کا اللہ شریق مولا سونے جنت حقیقی حیات طیبہ حقیقی زندگی جنت جدو پہنچ جانگے بندے اللہ تعالی سان ان خاطم چکر آ جوں پہنچ جانگے گے انہوں تو بھوک نہیں لگنی پیاس نہیں لگنی کوئی موزیش ہے نیڑے نہیں لگنی عورت ماہواری تو پاک کھان پین تو پاک توجہ کھان پین پاک توجہ عجیب گل ہے بھائی یار اتے کھانا پینا تو ہے ہلے کو پانی ہے لیکن بخ نہیں لگنی کھانا ہے بخ تو بغیر پینا ہے اللہ دیا بندیا ایک ہوں حاجت بندے نو محسوس ہوتی ہے حاجت محسوس ہوں بخ لگی وہ بھی تکلیف کھا د منہ لگت آئی تو بعد پھر تکلیف بن گئی باہر کٹا پھر سکون آیا توجہ فرما ہے جی تکلیف آئی تکلیف آئی بخ لگی ہوئی چٹ دا چٹ پھر وہ کھانا اندر جا کے پھر تکلیف دا باعث بنیا باہر کھیا اسی طرح پیاس بھی تکلیف ہے, تو جنت والے ہر تکلیف تو محفوظ ہوتے चन्न तकलीफ नहीं होनी फिर खाना वास्ते वे का खाना हाजत वास्ते नहीं महाग ललत वास्ते आना है پیڑا حاجت واسطے نہیں محض لفظ ہاں جی اللہ شریف مولا نے ایسا غریب بڑا رکھا تینوں گل کر گیا رب دیا شانہ اتے بندے دسدیاں ہون گیا اللہ تبارک و تالا کھان تو پا کے اتنے کھانا تے ہے مگر کھانا بخد بار نہیں کچھ رنگ آ گیا ہے سونے رب کا رنگ آ گیا ہے باقی بن گیا بندہ عجیب رنگ چ مصروف ہو گیا ہے اللہ تعالی پین تو پا کے بندے نو اسلے پین دی طلب نہیں ہونی لیکن لذت واسطے تکلیف تو بغیر لذت واسطے بندہ پیوے گا اللہ حال ما رکھیا ہے دکھا بندہ ایسے بندے جدی وقت آدی وقت بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی کھان پی جاندے نے بندیاں بندیا ایسا حال آ دنیا تاکہ جنت دی حقیقت دی مثال ات با دلیل بن بندیاں تے ایسا حال گزرتا ہے نہ کھان دی لوڑ نہ پینے کی لڑ رہی نیندر روے رکھے نہ دن کھانے سن نہ رات کانے سن سونا کھانا پینے دی حاجت ہی نہیں رہی سرکار بھی شروع کر دیتے بے ہوش ہو گئے مشہور حدیث میں موضوع مناسبت اشارہ کھن لگا تو جو درا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے نہ کھدا نہ پیتا زندہ رہنے کھان زندہ رہنے پی تو بغیر لوڑ نہیں, نہیں رہی دسے وخا جنت دے اندر جڑا حال حقیقت بننا وہ جنت دے سردار دوتے تھوڑا اتوڑا کھڑا جے دیکھ لو متی دلیل دے چلے। توجو آیا سن پاک میرا کئی اولیاء اللہ اللہ کے عشق اور محبت چصروف ہو کے ان رج گئے تو کئی کئی سال نہ پوکھ لگی نہ پیاس لگی تے مثال بن گئے جنت جنتی بندے جنتی بندے ات مثال بن گئی تاکہ پتا لگ دنیا والے دل جسم رہ کے بھی دنیا تو یہ نکٹی جان اس حال تہچ جہچنا ہے اے حال بننا مہربان رب جی مار کے یہ حال بنا کے دس چڈ ای جنت والے ملتے جنت والے لگے نہیں مت سمجھے جنتی بندے کوئی توجہ فرمائی کریم نے جنتیاں کی مثال ات بھی قائم رکھی کہ کھان پینے تو بغیر وہ جیوندے نے توجہ نہیں فرمائی میں چاند بندے دا واقعہ دسنا سنانا جنہوں اللہ مبارکباد نے جیوی ن جنتی نمونا بنایا توجہ ہے حوالے سنو اے کتاب آشیز کے کول تاریخ الاسلام امام غاہبی چھویں جلد صفحہ نمبر نو سو چرانوے امام پاک نے لکھیا امام شمس راہبی نے اپنی دوسری کتاب شی نوبالا کہ حکایت گل بالکل سہی ہے اور سنت سہی تہن ہے میں ٹول شول نہیں ماردا گل دلیل کرنا دوسرے ایسے امام دے شاگرد نے طبقات شا فیت القبراہ میرے ہاتھ چین کتاباں اصل اینا دا ماخذ تاریخ نیشا پور امام ابو عبداللہ اللہ حاکم نیشہ پوری اس اور واقعہ کس سدی کا ہے توجہ ہے یہ تقریباً تیسری سدی کا واقعہ ہر ذرا جنتی بی کا حال سنا ہاں دنیا چ لیکن یہ ہے جو لب گل ایمان اور عمل ہے قربانی دے جو دکھ سکھ ہو برداشت مولا تے راضی ہو کے بندہ رہے پھر وہ حیات دے نمونے اتحی اگر حقیقت جنت لبنی ہے نا وہ مثال اندروں ہی امام تہمانی کے حوالے نال وہ فرما نے میں خوار آدم گندر ایک بی بی ویچی عجیب و غریب بی بی سی آپ فرما نے اصل اس سامنے کھانا کھانے سننے منہ دھت رکھ لینی سی ای لگتا سی جی بی, بی نو تکلیف ہو رہی ہے سڈے کھانے کوئی آردا عورتیں مردوں والا لاہک نہیں سو نیند آ سرف بیبی ن لیکن اسی طرح جنتی سو گے بغیر لوڑ تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہونی یہ نہیں جنتی تھک تھکے تسا تھکنے دے پھر بے شو کے ڈگنے اٹھنے ہاں پھر چٹ تھکون محسوس پھر تھکاوٹ <تصفح> شروع <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ شریک مولا نے جنتیاں نو ایسا بنایا سو بگل لوڑو بغیر تھکاوٹ دور کرتے نہیں مہد لگت لا یہ بی, بی آلم نے فرمایا وضو کر لیا کرو وضو کر لینی سن بنیا نلکی آپ فرمایا نے کافر نے حملہ بہت سنا تجو فرما فرمایا نے کافر بادشاہ نے سڈے شہر تملا کیا سی بڑے بندے شہید ہوئے ان میرا شوہر بھی شہید ہویا میں چھوٹے چھوٹے بچیاں والی سا کوئی سارا میرے بچیاں کا نہیں سی شوہر بغیر خدا دو بات شوہر فوت ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے میں بڑی پریشان ہوئی بی بیبیاں باقی بھی رونگیاں پی نی طبیعت دے مطابق فطرت دے مطابق میرے تو بھی رون نکلیا میرے بچے مغرب دا وقت آن لگے بچے روٹی روٹی کر کے میرے گالا پینے میرے گل کوان جوگا بچیا نو دین واسطے بھی کچھ نہیں سی اس سارے میں پریشان ہوئی ہوں پریشان ہو کے ادان سن کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے سجدے ڈگ پئی آ مولا سونے دے دعا کر دی کر دی میری اکھ لگ گئی ویخ دیکھی پتھر پہاڑا جگہ زمین آ گئی میں ادی آ پریشان اپنے شوہر نو لبھی اچانک ناری حال بدلیا ہے سبزا آ گیا سونے سونے مکان باغات بغیچے آ گئے می ادر جان لگنی شوہر نو لبن واسطے آواز اک بندے دی او بی بی راتل جمین سجے ہاتھ مڑ جاؤ اصحاب الیمین بی بی آئی میں سجے ہڑیا ویچیا ٹولییا بیٹھیا نیا ٹولی لگیاں نے کھانے ون پونے کھانے پہ میں دی تلاش کر دی کر دی اپنے شوہر موں میں بندے آدھے کری پہنچی میرے شوہر آواز دتی اگر آ جا میں گئی ہاں کریب میرا شوہر آخ دیا اللہ دنو اے بیچاری بڑی مجبور ہے پکی اس آخو تی نی کھانا دے, دے انہیں آخیا ہاں دے, دے میرے شوہر نے ایک روٹی دا ٹکڑا ایڈا فڑیا او ٹکڑا کیسا مبارک سرف لالوں چا شہد لالوں مٹھا سا مکھن لالو کھلا سی اس ٹکڑا مین پیش کیا میرے شوہر ہے جا وہ بختہ والی جنا چیر جیوی روے گی نہ کھان دی لوڑ رو گی نہ پیو دی لوڑ ن ر تقب رسالت ری سال ن حیدری مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ جو ہے فرمایا فقط کفا قلعہ ہو مئو ما ماحد فرمایا جنا دیر جیوتی جن دی رہے گی اللہ تعالی نے تیری پی مٹا ہے پیاس بھی مٹا چڈی بی, بی, بی سال زندہ رہی ہے، نہ ہے، نہ پیون دیلوڑ دیلوڑ، بڑے بڑے لوگ آزمایا آلما نے ہاکما نے بادشاہ نے بی مقرر فرمائیاں مت لوک کے کھا ل بڑی جا کے نگرانی کی تھی ہے پر بی, بی پاک شمحان اللہ اللہ تبارکباد جنت مبارک خواب دے بھی ایک ٹکڑا کھا دے مولا و خانا سی او دنیا والے حقیقت دا کی پوچھتے ہو خواب خالی مثال ہی ہے سال بی پاک جی کھان تو بغیر رہیے پیٹ شریف نال لگ گیا روم بارک بن لینی سی اللہ تبارک بادہ نے ایک ٹکڑے نال نور دنیا توجو یہ اس بی بی دا بیال ہے جی دا شوہر شہید ہویا ہوا توجہ شوہر آپ نہیں شہید ہوئی شوہر شہید ہوا تو شوہر دی شہادت دی برکت نال بی, بی نوے دولت شہادت خود جدو لبھی ہے این ایک لگی حدیث شریف چاہد رب العالمین امین جلا مج کریم جدو شہید نو آخد شہید آ کی چاہیے ارد کردہ مولا واپس بھیج دے میں پھر شہید طیبہ پاکیزہ زندگی کی تے چلک رہی ہے اس پاکیزہ زندگی دی جڑی جنت چل اتے چلک ویخ دن ارد کردہ یا لاہ میری واپس کر دے کئی ایسے بھی اس, اس جہان چمل کرتے ہیں کہ وہ جنت دیا نیمت تو تھان ٹور جانے وہ آدھے نے مولا کریماسا جو بھی کرنے صرف تری دید آسر کرنے, داستے داستے داستے کرنے دی پھر اور حالت ود گئی انہوں نے مقام اور اچھے ہو گئے اس مقام کے کلندر فرما اقبال فرما جس کا عمل ہے بے بےگر اس کی جزا کچھ ہے جس کا عمل مل ہے اس کی جگہ کچھ اور ہے پورو خیام سے گزر باد سونا کال بولو سبحان اللہ تو پاکیزہ زندگی ہیا تیے سمجھ لگی ہے کہ نہیں او جدوں روح اپنی نو اس دنیا دے جہان تو جی دیا کٹ لو بندہ روح اس حالت پہنچ جائے جس حالت پہلو سی او دے جدوں قریب ہوندی ہے روح سکون کردی جسم بھاوے بے چین چیتن پر سکون ہوے ہو حیات تئیے باب جاندی حال پہنچ کے الٹا تکلیف اللہ تعالی پاک بندے سکھ محسوس جڑا لوگی دکھا حدیث شریف چاہد ہے لوگو امبیا دکھا سکھ محسوس کرتے نے چین جہ دے اندر جا محسوس دینے او کی دولت ہوں دل دخل بھی سکون مال و مالوسا متا پاکیزہ زندگی بنتی ہے پاکیزہ زندگی دل دے سکون بنتی ہے باوی دنیا کا سمان ہو اصل دولت قلبی سکون طیبہ سنے رب نے فرمایا ایمان کی دولت نال مل دے اے لوگا نو دے اوتے ریشمی بستریا چین نہیں مل سکتا توحید تو دے بستر درکت دے نال مولا علی وانگو زمین دے ستیاں مل جانا مولا علی سرکار زمین تیٹے سن سمجھا جائے یہ نہ سمجھنا اور سگو کہ دنیا دا سامان یہ مل کے قلبی چین نہیں ملتا نہ یہ قلبی چین مل جائے مل جاندے اصل راز یہ اللہ تعالی دے فضل وہ فضل کر دے وے مال دار دوتے مالا سکون نصیب ہو جائے نہ کرے تو گریب تے تو تے تنگی دالت چی پریشان رہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا دا سامان جنا زیادہ ہوں نا قانون یہ ہے کہ ایس دنیا دے جہان نار دل لگتا ہے اسباب دی وجہ جی اسباب زیادہ ہون دل تقسیم ہونا شروع ہو ہے اسباب نہ تے دل, دل دا رب وال جانا ذرا سوکھا آسان ہو جائے تا کر کے ساڑے اکمال اقبال فرما فطرت کے مقاصد کی medi, کرتا ہے نگاہ بانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی یا بند سہرائی سمجھ جو ہے فطرت کے مقاصے دیکبال فرمایا فطرت دا مقصد دنیا مصروف ہونا نہیں دنیا ہوں دل فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یہ اس قانون نوایا اقبال نے قانون ہو یہ ہوئی ہے کہ اسباب تو خالی ہو کے دل ذرا چھتی کٹیا جباب مصروف رہ کے پھر میرا دل اوکھا کٹیدہ ہے بڑا مشکل کسی نسیبے آنے کا کٹینا اسے واسطے اللہ کے پیارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نقطے نمجھا دو دو مہینے گارے ہرا جا تنہا بیٹھتے سن کلیا بہت سن کیوں کلیا بیٹھتے سن کے دسن کہ دنیا نا بندہ کنڈ کرے اُنہیں دل رب رحمان وال چیتی نال موتا وجے ہو جانا ہے رب آسے لگ پہ سمجھ نہیں لگی نل رب آلے پاسے لگ پندے کا دل جی اسباب تھوڑے ہوٹنا اور زیادہ اسباب رکھنے والے بندے کے دل وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہو جی ہاں جی کوئی خوش نصیب حضرت سلیمان پیغمبر واگوں ایسا ہوئے جنو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمت نوازیا حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نسے ایسے دتے دیتے جہ دیا آ سکتے ہی نہیں کیوں ملے دے دی دی ان ن سن ج خدمت وجہ ارتک بلائی اللہ تعالی نے مقرر کر دی حضرت پاک ایسا ایسا مال سامان ان بنوا دے سن جڑا کسی مشین بنے لیکن باوجود حضرت پاک، سلیمان، پیغمبر دا دل مبارک اے پترو رکھتے جا میری میری. توجہ تقسیم کر دیں جنا کچھ تک خواجہ محمد توجہ ہے خدا بندے ایک بندے دور بیٹھے نے اگو تھی آ جانے جو میرا سارا پھر پار تی ایال رکھتے جاؤ توجہ میں منہ سوزش کی تکلیف رات سر رات رہ اب سر میں واہدار نبا آیا پتہ نہیں ایتھے آدھے پھر کچھ میں بولنے بھی لگ پیا تو تکلیف جڑی میری کافی کٹی ہاں جی پتر اے اتے رکھتے جاؤ ایتھے جیٹے نا اتے رکھتے جاؤ ٹھیک توجہ ہے سونا تو سلیمان پیغمبر علیہ تو و تسلیم آپ اللہ تعالی نے بے مثل بے مثال نعمتا نال نوازیا لیکن قلب بے مبارک چ کوئی فرق نہیں آیا کیوں کہ اس ذات کریم نے دل دوتے فضل یہ نہ دضل ہی اتنا اس فضل مبارک نال آپ دا قلب شریف جہر نا سجے کبے کسی شہ متوجہ ہویا ہی نہیں سمجھ نہیں آئی حضرت سلیمان پیغمبر دی بادشاہ جہی حیات طیبہ سی نا وہ بادشاہی کی زندگی نال نہیں سی آہا. اچھا سجڑوں ادھر ویکو حیات طیبہ دا ایک نمونہ تہن سک موضوع نہیں سنانا ہے. موضوع لوگ لگنا ہے. انمان حسن یوسفی حسن یوسف اور حسن محمد کا موازنہ یہ میرے ایک موازنا تریف لا کہہ گیا یہ موضوع دے گیا انہیں آخا جی میں سننا میں آخا جی انشاءاللہ شاء اللہ سناواں گا تسن یوسف تے حسن محمد کا تقابل موازنہ کرا کے جمال خدا سے مکاو ان شاء اللہ رحمان لیکن ایک گل بھی چکر لگا جنتی لوگ جنت ہی لوگ کچھ وقت ان ایسا گزرنا ہے جد مالک سونے دا دیدار کر کے جنگ دعمتوں دا ہوش انج لستا لینا کدی لیکن سونے <سؤال> لب <سؤال> نے آشک ن مستی چ مست رکھنے ہفتے چک دن رکھا ہونا اس دن دے اندر ساریا نو بٹھا کے صرف اپنا دیدار کرا اس دے اندر مست ہو جان گے نعمت بھول جان گیا اس کا نمونہ دنیا دے اندر اشکے مجازی بھی شکل اللہ تعالی نے حسن یوسف رکھا سی جدو بیلکھا بی پاک نے سیب پکڑائے کی پکڑا سیب پکڑا بیبیاں نو اور ادرت یوسف نو فرمایا آ جاؤ وہ ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے یوسف کی مستیت اپنی ہوش بھول گئی اللہ دولا شری مولا اپنے فکیرانے کہ تے تلواراں بھی چل جانو پتا نہیں لگتا سڈے ہوں پیاو اپنے یار ہوں یہ ہوں ہار با یزید بستامی سرکار آپ بیٹھے نے گولہ مار کی ادور تو جو حضور جناب کے موہ شریف کچھ لفظ ایسے نکل شریعت رسول کے اندر نہیں بندہ قتل واجب ہو جائق ہو نے فرمایا ہوں جدو بولنا تسا تلوار مار کے مار دے جی شریعت بچایا جی مرشد نہ بچا شریعت بچا لیا جے مینو نہ بچا وہ وقت کو آیا منہ بارا جو لفظ نکلے انہاں تلوار چلانی شروع کر د تلوار چلتی رہی آپ بیٹھے رہ لفظ نکلتے رہ تھوڑی دیر تو بعد حالت واپس ہوئی آپ نے فرمایا سناؤ کی بنیاد من افر نکلے سن اص تلوار रहे رہے مگر جناب نو کچھ نہیں ہوا آپ فرما دے فر جی کچھ نہیں ہوا تو سمجھو میں نہیں سن میں ہوں ماریا جکیر مستی مست جلدیاں رہیاں نے سر اتر گئے توجہ حدیث شریف جنت جنتی جنت جدو ٹر جان گے اللہ تعالیٰ نو مطمئن نو چھترے دی شکل چل آئے گا فرماوے گا اے موت جے سارے پچھا پچھان گے موت وہ پھر مثال آ گئی موت دی مثال چھترے نال مولا سونا دے دے گا چری پھیر کے موت مار دتی دانی فرمانے ہوں ہمیشہ دی زندگی ہے موت نہیں او دا نمونا اللہ تعالی نے تھے فکیر کی شکل چ رکھیا وے جڑے اشکیلا ہی ایسے مر ہمیشہ واسطے زندہ ہو جان پھر کوئی مار سکتا اے معلوم ہوا اس زندگی کا نمونا بھی ہے اس زندگی کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اندر کئی لوگ ایسے کہ جڑے مردے ویلے مردے ویلے اٹھ بیٹھے اپنی زندگی دا او وقت بھی بخا دیتا ہے کہ یار ایسا مرے نہیں قانون پورا ہو گیا ہے پاو لیکن اب اللہ بہ لا شریف او, او بی بی پاک او جدہ پتر مبارک فوت ہوا سی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف اللہ وحدہ باہد شریک مولا انج دے واقعات دس کے تو دس دے اس جہان چسنا ایک اہلا جہان پہ آئی یہ نمونا ای مسال ہے سر مثال چس کے تو حقیقت تو نہ رہ جا حقیقت تو محروم نہ ہو حقیقت تو غافل نہ ہو لہذا دھیان اصل او ہی رکھ توجہ فرمائی تو سونے نعرہ تکبیر سونے سونے بہو سلطان بیک شیر سنا کے زیادہ چند سبحان اللہ اللہ جللہ شان ہو سونے پاک حبیب دے جوڑے کے جوڑیاں سدکار ناچیر حاضری قبول چا فرماوے ایفا آد واسطے آیا طبیعت کون اٹھنے سڈے بیلیاں نے جی زوک شوق نہ تمام فرمایا کھچ کے لائے لے آن کا حال کون سا توجہ ہے نا سلطان دیگا الف سنا دل میرے لادی <تصفيق> <تصفيق> of <laughs> qabool na bahu bahu aashiq mul qabool na bahu so far